سلام تو وہ سلام والا سل محمد نل وعلى والا واصحاب اله الاصدق والصفا ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نیونا اب سلح کا شاہدر شاہد مشروں تو منو بلاہ و رسول و تو وَتُبَكِّرُ هَوَتُ سَبِّحُوا وَبُكْرَاتُهُ وَأَسْقِيلا آمَنْتُ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ اللَّهُ مَوْلَانَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَصَدَّقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ آمين إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ منو سلسلی سلاد و سلام والے سلاد سلام والے من النبیین والا الک واصحابہ کیا سیدی یا رحمت للعالمین معزز سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ و ثناۃ بعد اج زانو فریاد ہے حق تعالی جل شانہو بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ اتا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیتان فتنیا تو دائمی پنا فرماوے فرما گرامی اج دبا جل مبارک جشن میلاد الن نبی صلی اللہ تعالی اللہ وسلم کی شری حیثیت اور شرائط یہ جناب اگے پیش گا۔ یہ موضوع میں باہر کے کافی تھا تھے, بیان کر چکا تو ضرورت محسوس کی ہے کہ جناب نیس دیں کیونکہ یہ موضوع اس مسئلے دے حقیقت پسندانہ تبصرہ ہے غیر جانبداری یہ گفتگو کی پی گئی ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی دیگر موضوعات دو حق پسندی تبصرے دی توفیق عطا فرما ہے تھے بھی اللہ تعالی اس مسئلے سے بھی نو توفیق فرمائی ہے اس واسطے میں جناب دے سامنے جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلا شری حیثیت بیان گا۔ اندہ شرعہ وچھ حکم کیئے بندے کٹھے ہوندے نے کھانا پکدہ ہے لیٹاں لگ دیاں نے چندیاں لگ دیاں نے جلوس ہوندے نے یہ سارا کچھ شرائج کیئے فرض واجب سنت مستحب حرام مکروت تحریم مکروت انزیع کیئے ایہی ای حکم شرح کے حکم یہ سب تو پہلا حکم شرح کا ہے دوجا واجب ہے تیسرا سنت موقدہ ہوں چوتھا مستحب ہوں یہ کرنے کام نے تو چے حرام پہلا درجہ وہ سخت ہے دوسرے نمبر تے وہ بعد مکرو تاریم آئے حرام دے قریب ہے درجے دے ہوندہ اے بھی حرامی لیکن درجے دے اندر اس تو تھوڑا کاٹے جنہ عذاب حرام دے کرن نال ہوئے گا مکروح تحریمہ دے کرن نال اونا عذاب نہیں ہوے گا او دے نالو کاٹ ہوئے گا اس تو بعد اس اس تو بعد مکروح تنزیہ تو آیا اے جناب جیڑا کوچھا سی کرنے آئے فرد ہے واجب سنت مستحب حرام مکرو تاریم ہے تنزیہ برا عملے ہے چنگا مل میں دسنا پہلا تو جناب جو کچھ شریعت مستفا دے حقیقت پسندانہ مطالعہ تو ہے ہوئے ہوئے کہ اجتماع علاد اور دیگر اہتمام ایک مستحب نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقد ہے اور نہ ہی جناب جی سنت غیر موقد ہے بلکہ مستحب ہے اے حرام ہے نہ مترو تاری حرام آکھن اپنی شرح دے, دے حرام ہوا ضروری ہون ہے کہ اللہ دے پاک نبی اللہ سونے نے روکیا ہوئے اس ہو نہ کرو خبر د کوئی مائی دال قرآن ادیس ہوئے نہیں وکھا سکتا اللہ سونے نے یا اللہ د پاک نبی نے روکیا ہوے کہ اس طرح ملاد نہ کوئی نہیں ہے جی گل بکھا سک جب نہیں بکھا سکتا تو یہ حرام نہیں کہہ سکتے یہ مکرو نہیں کہہ سکتے اسرد بھی نہیں کہہ سکتے جیڑا یہ فرد آخر بریلوی وہ بئیمان اپنی شریعت بناؤ گا زیادتی کی کلا شریت اور کئی سمجھی کھڑے نے بریلویاں بریلویا کئی سمجھی کھلے نو فرد کئی واجب سمجھتے ہیں لیکن نہ یہ فرد ہے نہ یہ واجب ہے یہ ایک مستحب عمل ہے جس دا مطلب یہ کرو گے سواب ملے گا نہ کرو گے گنا نہیں ہونا گل سمجھ آئی نہیں مستحب کا حکم یہی ہوں وہ سواب ملتا ہے نہ کرنے نال گناہ نہیں ہوں میں راترف والے سر گل میرے شاہ صاحب بےلی نے مگروں سٹیج مگروں کسے بندے ارک ماری آندا شاہ جی یہ ساڈا کی بنے گا اب فرد سمجھتے رہے ہاں یہ تو مست آئے شاہ صاحب انہوں آخیا کہ آپ مچی گل لکائی جو سامنے گلت غلط گلت کرنے اپنے فرد بڑائی کھڑے تو یہ میں گل اس واسطے حوالہ دتا کئی لوگ آتے ہیں جی آخر لو فرد کہڑا سمجھتا میں تمہوں ایو میں نہیں پیا آخر میں بھی یہ جہان پھرتا رہنا مختلف تھوانا تے جانا ہوں اے بریلوی احمق بے وقوف جہے جہل بریلوی نے نظریہ بن چکا کہ اے جناب ایک فرد ہو گیا یا واجب ہو گیا حالانکہ فرد ہے فرد اپنی طرف کو بنا سکتا واجب اپنی طرف کو نہیں بنا سکتا یہ ایک مستحب عمل ہے جو گے سواب ہوے گا نہ نا کرنے گنا نہیں ہونا اور تو آڈے تل کوئی پوچھے بھی تھوڑا میڈا اس نظریہ ملاد پاک دے بارے کی وہ آج جی مستحبے جاجائز ہے وہ بھی زیادتی کردا فرد سمجھ دا اے واجب سنل سمجھ سمجھتا وہ بھی زیادتی کردے نزدیک مستحبے یہ اچھا سمجھو کرو تے بہوے نہ کرو جے کرو گے تے سواب تو سواب ملے گا ہے ن اس شری دے اسے ایک موٹی جی دلیل دے چڑنا بھی یہ مستحب کام کیوں ہے مستحب اس واسطے کہ نبی پاک دائے ذکر خیر حضور دی بارگاہ نظرانہ پیش کیتا جاندہ ہے یہ جی جائٹر لائیا جان کھانا پکایا جائے تے سب ہے عزت احترام تعظیم دی ایک صورت اور تازیم مستفا ہمیشہ یا فرض ہوے ہو گی یا واجب ہوے ہو گی یا سنت ہوے ہو گی یا مستحب ہوگی تازیم مستفا کوئی بندہ حرام نہیں کہہ سکتا ناجائز نہیں کہہ سکتا ہوے ہو نبی تعظیم تو ہوے ہو ناجائز کیوی ہو سکتا ہے نبی تعظیم تو اللہ تعالیٰ دی شریعت دا مقصود آزم ہے سبحان اللہ اللہ واہد شریک مولا نے اللہ دے پاک, اپنے پاک محبوب تعظیم نو اپنی عبادت تو بھی پہلو رکھیا ہے ارشاد ربانی ہے اللہ فرما یا ائیو ہلنا ارسل نی لے تو مینو بلاسو لو رو ہو تو دیاں خبر دین والے سونے اینو حاضر و ناظر بنا کے بھیجیا آئے حاضر و نادر بنا کے بھیج آئے تینوں خوش خبری خوشخبری والا بنا کے بھیج آئے جہے نیکمل کروشخبری دینی ہے جنت دی ون اور ڈر سنان والا ڈراؤ والا بنا کے پےجا آئے قیدے واسطے جڑا پہلا عمل کرے گا انہوں ڈراؤنا ہے جی کرو گے تے علاہب ملے گا نبی پاک سرکار دیا دو اے تین صفتان ذکر کرنے تو بعد اللہ فرماؤ دایا سائنس واسطے نبی پھیجی آئے لے تؤمنو باللہ ورسول تاکہ اللہ تے لادرسول تے ایمان لیاوو واتو عزرو ہو واتو وقیرو تے نبی دی تازیم کرو دی مدد کرو اس دی تازیم کرو واتو تو بے او بکرا تا ہوں اسی لا اخرت اللہ نبی دی تعظیم توبعد اللہ دی عبادت کرو سویرے تے شام سبحان اللہ ہن سونے نے اپنی عبادت دا ذکر عبادت کیتا ہے نبی دی تعظیم دا تذکرہ پہلو کیتا ہے اللہ ہے چیر نبی دی چبی جر اللہ دے پاک نبی دی تاظیم دل چ نہیں ہوگی چیر دی عبادت اللہ کی بارگاہ قبول ہو سکتی لاکھی کی بات کرو گے منہ تو چک کے مار دی جان گیاں اصل اصلو سول بندگی اس تاج کی ہے اے ساری دی جان جے نبی پاک دی تازیم عزت جو فرما میں ارد پیا کرنا اللہ وحد شریق مولا نے تازی مستفا جس تمام فرضوں تو اہم فرد دتا ایمان تو بعد ایمان تو بعد تازی مستفا بڑا وڈا درجہ دتا ہے عبادت بہادچ مگر تازی میں نبی پہلو جاظیم پہلو جے ہوں جب تازیم نبی ہے سونے آ چار بندے ذکر کرسے چنڈیا لا کہ نہیں دے کسی واسطے بادشاہ چنڈیا لاؤ سجاؤ ہے جی دے واسطے او دی عزت ہوے گی کہ نہیں گی. تے جی یہاں دی عزت ہے تو دے کام اللہ دے رسول پاک سرکار دی تعظیم اور عزت ہوتی جب تعظیم مستفا کی ایک صورت ہے تو تعظیم مستفا کی جتنی صورتیں ہوں گی یا تو فرد ہوں گی یا واجب ہوں گی یا سنت ہوں گی یا مستحب ہوں گی اور یہ صورت جو ہے یہ مستحب ہے ایک کیڑی صورت ہے ایک مستحب شکل بنتی ہے جس کے کرنے نال سواب ہوے گا ہوں اے ہے اس دا مختصر جا شری حکم جناب دے سامنے جڑا رکھیا ہے وقت پیش نظر جناب نو شرط سنا کہ ملاد پاک دے قبول ہون دیا شرط کی نے کہ تو سر گل سنو گے بھی اج تک تسان کے بغیر شرطہ تو جنت لئی بیٹھے سونا ہون آ گئی ہیں شرطان بھی واری لیکن اے لیے میں بیان کرا اور تو دل اتنے موہر لاوے گا ابھی گل صحیح پیا کر آخر تھی بھی مومن بندے بیٹھے جی ایمان والے دا دل فیصلہ دے کر دا گال کر دا تو کردہ نا بھی گل سچی پیا کر تو سویا یہ ہوں شرط سن دے دلاد دے قبول ہونے کیڑیاں کہ ہر عمل کے لیے شرطیں ہوتی ہیں نماز واسطے بھی شرطان نے کہ نہیں کپڑے پلیت ہوماز ہوتی جی کمڑے روک نہ نماز ہوندی ہو ہون غسل واجب ہوماز ہوں جی نماز واسے شرط حج واسطے شرط روزے واسطے شرط کلمے واسطے شرط ہر ایک واسطے شرط نے اسی طرح ملاد واسطے بھی شرط نے اے دی پہلی شرط ایمان ہوئیمان کا ملاد ڈرام ہے ملاد نہیں کیونکہ ایمان پہلی شرط ہے ہر عمل داستے ہوں ایمان کی ہے ایمان جو نبی پاک دین لے کے آئے ہیں اسچا سمجھ ہر دور دی برابر ضرورت سمجھے سارے حکمہ ناڑو, قوانین قوانینوں آلہ سمجھے کسے قانون قانون مستفا دے برابر نہ سمجھے ہزور دے کسی مزاق نہ اڑا حضور دے کسے حکم دے جناب انکار نہ کرے نبی پاک سرکار دی شریعت دے کسے حکم دا جناب جی ہرام کام جائز نہ سمجھے اور فرد نو حرام نہ سمجھے حلال نو حلال سمجھے جن نے مرضی گنا کردہ ہے گنا اند لیکن دل چاہ رکھے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم بر حق سچا ہے ہر دور کی ضرورت ہے جہا بندہ حضور دے دین در نوز بلا مالک کسی طرح کمی سمجھے ہاں جی وہ بھی بئی مان ہے جڑا بندہ حضور دے دین دا مزاق اڑا او بھی بئی مان ہے حضور دے دین دا انکار کرے او بھی بئی مان ہے نبی پاک دے کسے حکم جناب دنیا اے واسطے غیر ضروری سمجھ دے او بھی لانتی ہے جیڑا بندہ نبی پاک دے قانون دے برابر کسے اور قانون کو سمجھتا ہے وہ بھی لانتی اور بےمان ہے جہاں ہزور درام کیتے جائز سمجھتا ہے وہ بھی بئیمان ہے جہا ہزور فرض کار کر بھی ہے تمام کائنات کے قوانین سے قوانین مستعفی کو اعلیٰ سمجھتا پھر جا کر مومن بنتا ہے کفار دے بنائے ہوئے قوانین اور حقوق کو حقوق انسانی سمجھنے والا کافر ہے کفار کے بنائے ہوئے قوانین کو قانون سمجھنے والا کافر ہے قانون صرف ایک ہے جس کا نام دین اسلام ہے باقی سب لوٹنے کے ڈاکہ ننی بدماشی لٹے رہے ہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایمان کے لیے شرط ہے مستفا کے دین کو تمام ادیان سے آلہ سمجھے مسلم میں مثال دینا کسے بندے داڑی شریف رکھیے کسے ویگ کے دا مزاق اڑایا اس آخیا بکرا پیا جانا کافر ہو گیا ایسا کافر ہویا ہے بڑھی طلاق ہو گئی اگوں نسل حرام دی جمے گا جے نہیں رکھی پھر دا تو مستفا دی سنت عزت دی نگاہ ضرور وے میری گل نہیں ہے اسی طرح کسے حکم کسے حکم نبی دا انکار کرے دے مسئلے سمجھے بناوٹی غیر ضروری سمجھے ذاتی مسئلے سمجھے جنہ کو رکھے وہی مرضی ہے بےمان ہے کافر ہے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے حضور کے دین اسلام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے میں مثال دینا مثلاً اسلام دے اندر میں تو دس چکیا کیسر بھی ہو چکی نے عورتوں کا لباس مردوں کا لباس شریعت حد کی اگر عورتیں اس وقت کئی عورتیں ایسا جہیا جناب کپڑے ان مختصر ہو گئے برخے جاندے رہے دوپٹے جانے رہولیاں تیکر سلوار پینیاں تیکر کئی ساڑیاں پائی پھر دیاں ٹھنڈ کڈ کے یہ ہوں گنا مکالا بےغیرتی ملن ڈئر نے انہوں کے مومن ہون ہونے ضروری سارے اپنے کام بے غیرتی بے حیائی سمجھن سمجھن مکالہ گو کھا رہی وا گناہ کرنے آ پانت کرنے سمجھن جو حضور دی دین شریعت نے لباس دسیا ہے جو پردہ دسیا ہے وہ اپنی جگہ تے برحق ہے جا اس نو برحق نہ سمجھے اور یہ سمجھے سارے حقوق نے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 گل سمجھ ائی نے نہیں ائی میرے حضور دے دین دا دشمن حضور دے دین دا مخالف حضور دا ملاد لکھ مناویں ولانتا تے لے سکدا اے کبھی رحمتاں نہیں مل سکدیاں رحمتاں اونوں ملن گی اے جڑا میرے کملی والے دے دین دا خیر خواہ ہوے گا نبی حضور سرکار دے حرام کیتے نو حرام سمجھے. کیتے نو سمجھے واجب کیتے نو واجب سمجھے سنت کیتے نو سنت سمجھے ہر حکمیں شرین دے درجے دے مطابق مننے جنہ چر نہیں مننے گا ان چر مسلمان ہو سکتا پہلی ہوں میں خدا دی قدم کئی بائیمان بندے دیکھے دین دے دشمن نے حضور د اسلام قانون کی گل کرو نا انہوں کرنٹ پی جنٹ مرن لگ پہ جی یہ پرانے دور کی بات ہے اب نہیں چل سکتا میں نے کہا بگیاڑ میرے مستفا کا قانون ہر دور کے بھیڑیوں کے لیے ہے ہر دور دے کے دا گاٹا مرونے والا ہے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 دے گا مکہ ویس بیس کے ونڈے موت مکہ دے اندر آوے پھر بھی ابو جہل نال جہنم جائے گا حضور دے دین دے دشمن ہووے تو پھر آکے ملاد تو میں نو خیر لبے گی ایک قدی ہو سکدا سونا تے آیا یا اپنے دین واسطے ہوئے اونہ منانا ہے پیاتے جس مقصد آستے آیا ہے او دے خلاف اندر ریٹ لکھی کھلے کھوڑ تو پھر سمجھ لے مسلمان ہو سا یہ پہلی شرط جی ایمان کی ہے سڈے سے ملا سبکہ جتنے بھی جاننا سدکے جانا کھانا ٹونگی سے ہے بس جناب سیدھا جنت ٹکٹ دے کے واپس آنا اے نہیں ویکنا بھی اگا بھائی ایمان کون ایک جڑا جلد ملا منا کیونکہ انہیں صرف پیسہ چاہیے دین فروشہ لیکن میں تینوں قسم خدا دی کر کے آنا میں چیلنج کرنا جا فقیر کا مسئلہ دنیا کسے مال بھی اگے رکھ دور پیش کر دے فقیر اپنا سر لوا د ایر شرط تو بعد شرط سنو نیت صاف ہونی چاہیے میلاد مناون من دا مقصد نہ ہوے میں لوکاں نو کھانا چانا پیسے لینا چانا شورت لینا چانا جڑا شورت مقصود بناوے گا انو اللہ دی بارگاہ وچو خیر نہیں پے سکدی حضور فرماوندے نے جڑا لوکاں دا کر کے کوئی عمل کردا ہے کہ عمل تلے دل اللہ فرماوے گا جنہاں نو وکھوندا رہیا ہیں اجر وی ثواب انہاں کول مانگ میرے کول کوئی اجر او ثواب نہیں ہاں جی جڑا میلاد مناونے پیا اسے کملی والے نو وکھا फिर मौला करना मैं। मौल भी भी दी बारगाह अज रुपाला दिया बंद नीयत साफ होनी चाहिए नीयत ना हो बेमानगी करना पर जोड़ा साल पूरा बेईमानगी करनी उस पर मैं ताकि मैनू आशिक समझण मौलवी आश्कता फतवा दे मैं दुनिया आशिक समझे खुदा की कसम करके आना जी यीयत रखी खिलाए ता भी बेईमान है वन मिलाद कुछ नहीं देगा नीयत होनी चाहिए इने कमल अल्लाह बजुर्ग फरमाते हैं कोई नेकी ना छड़ो कोई पता नहीं किड़ी कबूल हो जाए मत सोना बख्श छोटी तो छोटी बुराई तो बचो कोई पता नहीं किड़ी तो अल्लाह फल ले छोटी तो छोटी नेकी कर लवो तक कोई पता नहीं अल्लाह कि पसंद आ जाती है नीयत साफ होना जरूरी है नीयत صاف ہونا ضروری ہے سیدنا سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرما نے جیرب ملدہ یار نا تیا تھوتیا تلد ڈڈو مچھیاں جی رب ملدا یار مون منایا تا ملدہ پیڈا جی رب ملتا یارا جتیاں ستیا ملتا خسیاں خسیا ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਮਿਲਦਾ ਬਾਹੂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਮਿਲਦਾ ਬਾਹੂ ਅਤਨੀ چاریہ اللہ دیا بندہ تبجو اس نیئر صاف ہونے تو بعد تیجی شرتے رزق حلال ہونا چاہیے اپنی جیب دت دے بوجھے ملاد منائی ہو سواب لا دا مین فدلے وڈیے اسا ہتھی پیسہ پڑیا نہیں بس جیب اگے کر چڈیے ہاں جی انداز ملاد مناؤ والا لانت لے اللہ تو کدی رحمت نہیں لے سکتا گل سمجھ لگی पैसा अपनी जेब का हलाल होना चाहिए है जी इज्जत फरोशी का पैसा ना हो मत बेटी पीसीओ बैठी होवे धी की कमाई प्या खां हो कमई हो चकले टीविया की कमाई हो फिर आखिर मैदूरद मिलाद प्या करना ना ना مسجدی یار آخر میرا ایک بےلی سی ملتان گیا میں آخیا پی سی اتنے جا کے فون کر بڑھی بیٹھی وہ نس کے پچھا آیا اس آخیا بھی تین کسی کے گھر بیچ دوں آخر گھر نہیں یہ پی سی ہوئے وہ آ کڑی باہر نکل آئی اس گٹوں فڑیا منڈے اندر لے گئی قسم خدا دی سچا کہ رات میں بیان اوے بھی کیتا بھی کرنا پیا گٹو پھڑ کے اندر لے گئی ہوں جدو اندر گیا نا ایک منٹ کال کی ایسی روپیے اس منگے اس آئی اد اس آخیا ایک منٹ تے تیری کال ہو گئی نا تے تین منٹ مینو نہیں ویخا رہا کڑی آخر تین منٹ مین تک ہوں جا کجر پیو تھی وکھا کے پھر روزی کما کے تھبو تو پھر نویاں کاپیاں لے آئے تو اتو پاس خانہ دے تھو ناس خا کے یہ تو ہے بھی جنتی نہ نا جنت نات خان پیو نہ پیو اللہ دے پاک محبوب فرما یق بالو الہ ہر فرما نے رب پاک صرف پاک نو قبول فرما ہے اتنے پلیتی کوئی قبولیت نہیں ہو سکتی اللہ نہ ہوئے گیرت روزی حرام والی آدمی ہے دیوس سے دی دی جنت حرام کی گئی ہے جہاں بےبیاں جی بڑیا جناب غیر مردہ دال آدیا جی, جی دی دی دی دی نے وہ غیرت نہیں آتی اسکنجر ملاد کدی قبول ہو سکے نہیں ملا قبول گا جدے جی دل در خیرت مولالی والی سن تے دل دماغ بٹھا فقیر بریلی بھی بریل بھی ہے بریلر نہیں ہاں یہ برائلر اور ہوتے ہیں بریل بھی اور ہوتا ہے گل سمجھ آئی یہ زیادہ تر جہم خراب کری پھرتے جنت دیا ٹکٹ میں جا میں لیجیے جنت کو نہیں لے کے آیا میں آیا وا جنت دا راہ دس جہا چلے گا نسیبا وہ جنت مل جائے وسلہ جنت جان کا مینو آپ پتا کو نہیں تو میں کتوں پتا رکھا گل سمجھ آئی کہ نہیں تو خدا بھی قسم کر کے آدر پاوے ہوم چنے وہ بارگاہ قبول ہو جم دے گا کدی قبول ہو سکیاں نہیں اللہ دیا بندی ہاتھ وجہ فرمان شاہ عبد ال رحیم محد سے دلوی رحمت اللہ شاہ وال دے دلوی دے والدیا دے فرما نے ہر سال حضور کا ملاحد کرتا سا एक साल ऐसा होया मेरे कोई शह नहीं सी परेशान होया की नजराना कबली वाले दीवार गा दे अंदर पेश करा घर निगे मारी वेख्या घर के अंदर झने पैने पार सभा सेर झने सन میں اپنے بیلیاں نو کٹھا چا کیتا حضور سرکار دا ملا دونا چنے آتے چپڑیا او چنے تقسیم کر دیتے راتی خواب دے اندر ویخنا واں محبوبے دو جہاں تشریف نے سوڑے کملی والے بیٹھے نے جڑے جڑے آشکان دے کھانے سن او دور پینے میرے چنے حضور دے قریب پینے دل دے اندر خیال آتا ہے سونے ایک ہی وجہ ہے باقیا کھانے دور سے میرے چنے قریب نے حضور فرما نے عبد ال رزق حلال ویکھنے ہے نیت صاف ویکھنے ہے دل تے درد نیت صافی کھانا پیش اور تو سارے قبول دے درد دے سوز کیا بہتا مال نہیں ویختے رزق حلال اللہ ہے سمجھ آئی نہیں آئی رسک کیڑا ہونا چاہیے چڑ لے کے پڑا سونے دی بار تھے. کی بار گاہ کی لگا کو ہوا اپنے پیارے دا دل کا دل اس کا مال کنیا شرط ہو گئی ہیں؟ بولو نا پہلا ایمان دجا نیت صاف تریجا رزق حال کن شرط ہو گئی تین ہر چوتھی شرط مکانہ وقت بڑا تھوڑا گل سمجھ چوتھی شرطیں فرض خدا دے نہ چھوڑے کیوں اے ہے نفل مستحب یہ سننا موقع یہ دے واجب ادو اتنے فرد ہے ہوں فرد سال پورا پیتی رکھے ملاد کےتوا سن حضرت اکبر دے دی, دی گل کرائے تو آپ کر سکتا سدھی کے اکبر دی گل کر لگا تاریخ الخلفا امام جلال سیوتی رحمت اللہ دی پی اور سچی بدرت سال سی کے اکبر دی گل لکھیے آپ نے فرمایا بندے دے نفل اللہ قبول نہیں کرتا جا فرد چھٹ دیا جا مکالا ملک سال پورا فرد پی جانے جی میں پیپسی کی بوتل پینے جدو آلی دی مڑ اتے ویخیا کر پاج پاج ناس ناس میں آخیا کھانا خراب نہ ہوا جہے اللہ رسول فرض دے گئے وہ سال پورا پیتی کھڑا کسے ایک فرض کا تین دھیان کوئی ملا بھاج پا سمجھ لے تو اپنی شریعت بنائی کھڑے نبی دا دین روڑی کھڑے جس بندے نے فرض جان بجھ کے چڈی ہے اور اس نفل نے زور پہ رکھ دا ہے. او دی ملاد قبول ہو گی. اسے طرح آ گیا شریف میں خدا بھی آنا وسال پورا نماز دے نیڑے نہیں جاتے ملاد لنگ دے ٹم دے حصہ پائی کھڑے ہو چنڈیا بھی لائی کھڑے ہو چلیا جہے فرد مستفا دے گئے وہ کی پورے کرنے میں تریت اج کھڑے. تو شروع کی کل نفل تو شریعت تو شروع ہوندی ہے فرداں تو تو, تو کم شروع کی کرد نیتی فرد چڈی آفل تے دور رکھی آوے. او دے نفل قبول ہوندے نہیں یہ کنویں شرط ہو گئی چوتھی شرط ہو گئی بھی فرد کے ہونے چاہیے جے چھوٹ جاوے تے توبہ کرے گل نہیں سمجھ لگی فرد توبہ کرے اللہ وال روے فریاد کرے یا اللہ میرے کو گناہ ہو گیا ہے جیڑے کم ہوں میں مثال دینا زور نماز تھی پڑھو دیو تے سنتا تے نفل پڑھی جاؤ قبول ہو گے اللہ دے پاک محبوب فرماؤ گے سب مزاق ہی پہ کرنا جہے کام آپ اپنی طرف بنا کے نو جناب رکھی خلا جی خلا پہ قیامت والے دن فرداں دا حساب ہونا پہلا فرداں دا حساب شروع ہونا گل میری سمجھی فردوں تو بعد واجب کی واری آ گئی فرداں کمی ہواجب پوری کیتی جائے واجبہ ہوئے گی واجب کمی گی ہو سنتوں پوری کیتی جائے سنتا ہوئے گی وچ کمی ہوفل پوری کیتی جائے گی اور سمجھ لگی تو جی فرد ہو نا نہ تو نفلوں کبھی کالی پوری ہونی میں مثال دینا ایک مکان دے جاستے سب تو پہلو زمین چاہیے اسی طرح دی ہے زمین زمین تو بعد کداں بنائی پھر نید لائی دی چھت پھر انہوں کھڑکیاں دروازے فیر ہوتا رنگ روغن اسی طرح ہی ایمان کی ہے یہ ہے زمین جی زمین ہے ہی نہیں تو تے عمارت کھڑی نہیں رکھی کدا نے فرض چھات نی واجب کھڑکیاں دروازے نے سنت یہ سڈے دین اسلام دا مکان پورا ہو جی بہ کے بندہ دونوں جہان راحت سکون تو سونیا۔ واری رنگ دی رنگ روگن نے نفل تے مستحب کام ہوں جی کندا ہوگ کن کرے گا کچی کنویں گا پہلے زمین تو رڑ جان اس واسطے پہلو ضروری ہے کندھا فرض تیار کر کرمارت تیار کر تو فرض پورے کرے چھڑے نہیں جان کے چٹ جائے توبہ کرے پھر نبی پاک سرکار دا ملاد کرے کنویں شرط ہو گئی پنجویں اگے ہوں چھویں شرط ملاد کملی والے سرکار تے مرد کٹھے نہ مکمت مت تے بگیار کٹھے بیٹھے ہو او کنجر کنجرخانا ملاد نہیں جس مرد رلے کھڑے ہوتے دے, دے ملاد ترقی والے سکول ہوں سمجھ لگی نے یہو جہ ملاد جہا ہے او لانت دے گا میرے مستفا کریم پاک دامنی اور غیرت کا سبق پڑھ آئے اور وکر کیا مردوں وکرا کی گل سمجھ آئی نہیں عورتوں مردوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے اگلی شرط سن و مویا تصویر نہیں بننیا چاہیے یہ سارے کم حرام نے حرم نبی پاگ سرکار ملاد ہولاد والا راضی کتوں ہوا کہ جہے کام تو میں روکا ہے تھی کر دو پہ جو کلا جا لگ تھی فوٹو بائی مان بال بھی سیدا سیدھا میرے اور ہوسے پاس لگی ملاد حضور سرکار د فرمانی مستفا پتا نہیں مستفا کریم نے مشابہ مخلوق بنا اللہ دی مخلوق دے مشابہ مخلوق تیار کرتے تصویر موویاں دے اندر اللہ دی مخلوق انسانہ ورگی مخلوق بنا کے وخائی جان ہے میرے آقا غیب دا علم رکھ دے سن اللہ د اس واسطے ہزور پہ عذاب کریامت والے سارے چکھا ہونا کام کر کے محفل فل ملاد گل سمجھی او قبول ہو سکتی نہیں ہو سکتی یہ نا فرمانی سرکار دی کیتی کی کھڑا ہے اس مووی سانو لے کتنے گئی کتنے تک لے گئی کتنے تک لے گئی ہے گل سن لیا جی تو بھی طرح گور لوکی دھی بھن سور کے بیٹھی ہوں جس ویل اہم کی ہے جی یہ جی امانت سپرد کرنی ہے اگلے کار ازت یہ اگان سپرد کراستے ویاہ کر د ہوں لے آپ مووی والے نو ہزار دے کے وہ پھر آپ ساری بیٹی دہرا پیا ہوتا منہ سہرے ہٹا کے پھر سامنے اگو لاڑے ایڈے بےگارک ہوں उन्होंने गुस्सा नहीं चढ़ता भी कंजरा मैं वेखागा मगरों तू वेखी खड़ा पहलू इज्जत मेरी वेना तू पद तो मौलवी की निगाह नहीं सी पा सकती अब तू वा प्या और फिर व्यू संसद कंजर बईमान होंगे उन्होंने शीशे मैं किसी पक्के बंद दस है उन्होंने इन दे शीशे लाए हों जेद कपड़िया तो ही पार दिस آ, قوم ترقی نئی کیا خدا کی قسم بیٹی دے ایسے واہ ٹوٹے کر کے نا کیما کر کے جا سمندر چوڑ دے ایڈا گناہ نہیں ہونا جاس بغیر کا گنا ہونا کسم خدا کی لاڑے تو چاہیے پلو عزت ہاتھوں لوائی کھڑا مووی میرے آکا نامدار پہلو ہی حرام کر گئے نے حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہاں فکیر چیلنج ایک قسم خدا دی کر کے آنا تو میں فیل ملاد ایسی ہوسٹوبادی والا چکر نہ ہودر سمجھا نہیں اور آخری شرط کہ سونے محبوب سرکار کا ملاد پیغام بھی میرے کملی والے دا ہوے۔ کی پیغام میں میرے آکا د فرماؤں گا ارسل اللہ مر رسول مد اللہ آیا جرا گونج پی جا سبھا اللہ سونا فرماوندا ہے اس جڑا بھی رسول بھیجیا ہے اس واسطے بھیجیا ہے تاکہ او حکم منیا جاوے او دی گل مننی جاوے میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اطاعت خالی کسان تے فرد نہیں حضور دا حکم مننا خالی کسان تے فرد نہیں خالی تاجر تے فرد نہیں خالی مزدور تے فرد نہیں خالی مستری تے فرض نہیں خالی مولی تے فرد نہیں بلکہ بعد تے بھی فرض ہے بلکہ انجا قدور حکم مننا سارے نبی سہولتیں بھی پڑ رہے ملاد میرے آکا کا پیغام بھی میرے آقا کا میرے آقا کا پیغام یہ ہے جتھے کوئی بیٹھا ہے میرے حکم کا دا تابے دار ہوگی اللہ لا نہ کا حکم عوام پر چلے نہ عوام کا عوام پر چلے نہ چودھری نواب کا کسی پر چلے جے مخلوق خدا دیے امت مصطفیٰ دیے حکم بھی خدا دا ہوگے اطاعت مستفا دی ہوگی گل میری سمجھے کہ نہیں سمجھے اور میں یہ گل کیوں کی ادھر بھی امریکہ اندر محفل ملاد ہوتا برطانیہ چ محفل ملاد ہوں میں سوچن لگ پیا حضور سرکار دے حکم امریکہ پاکستان اچ گوارا نہیں کردہ کسے ملک مسلمانہ کے ملک چوارا نہیں تے یار کی ماجرا ہے ملاد اوکے گوارا کی کھڑا ہے پھر پتہ لگا جا ملاد جس اتات انگریز کی ہود نبی کا ہونا یہو جہ ملاد گوارا ہے وہ آدھے اوتے بھی رکھ لو جتے مرضی رکھ لو لیکن ایسا ملاد ان کو گوارہ نہیں جس میں ملاد مستفا کا ہو اتات بھی مستفا کی ہو سرکار دا ملاد سرکار تے او حکم لے کے جڑا آئے ہیں جہاں بادشاہ کے نہیں لیکن قسم خدا دی کر کے آنا توجہ رکھ آج ملاد کی اجازت جتے ویکو میں فلمات ہوئی کڑی پلانی ہوئی کڑی عمرے دے ٹکٹ پہ آؤں سرکار دے حکم دی گل کرو تو چڑ بخار جان ساری قوم اپنی نی. قسم خدا دے حکم مستفا کی بات کرو تو منہ بن جیڑا بندہ نبی پاک دے حکم تے خوش نہیں ہوتا پیا وہ لکھ ملاد مناوے کوئی ملاد ہو سکتا اللہ قسم کھا کے فلا فلاو لا کالا ما شجر ثم انفسهم مما اللہ قسم کھا کے فرماؤں रब ना भी कसम खावे गल पक्की अल्लाह फरमा अपने प्यारा अल्लाह ने फरमाया सोने मैनू तेरे रब दर ईमान वाले नहीं हो जिना चेर अपने झगड़िया अंदर तेन हाकिम ना मन بولن تو سب کے جا پیا بئی مانگے جگڑے غیران دا حکم نماز حضور دا حکم حد واسطے ہلور کا روزے حضور کا یعنی کیا مطلب جب چلنے کی گل آئے گی مقدمہ فیصلہ ہوے گا اتنے نکل گے لیکن قسم خدا دی کر کے آنا توجہ رکھ آج ملاد کی اجازت جتے ویکو میں فل نات ہوئی عمرے ہو دے ٹکٹ پہ امرے دکٹ سرکار دے حکم دی گل کرو تو چڑ بخار ہے ساری قوم اپنی نی. قسم خدا دے. حکم مستفاق کی بات کرو تو منہ بن ہے جیڑا بندہ نبی پاک دے حکم تے خوش نہیں ہوں دا پیا اور لاکھ ملاد مناوے ہوتا کوئی ملاد ہو سکدا اللہ کر سمکھا کے فرماؤں دا فلا ورب کا لا یؤمنون حتی یو حق فی کفی ما شجر بینہم تسلیم اللہ قسم کھا کے فرما رب نہ بھی کسم کھاوے گل تا بھی پکیے اللہ فرما ہبی با من تیرے رب کی قسم रब ते सारे आंधा ही है मगर अपने प्यारा अल्लाह ने फरमाया सुनिया मैं रब की कसम चिर ईमान वाले नहीं हो गए जिना चेर अपने झगड़िया अंदर तैन हाकिम ना मन रबलान आगे جھگڑ کے غیروں کا حکم نماز ہلور کا حکم حد واسطے ہلور کا روزے حضور کا یعنی کیا مطلب جبڑے کی گل <سؤال> آئے گی مقدمہ فیصلہ ہوس گے گا جب آپ کے مالی جی مسئلہ کرگڑا ہو فیصلے ہلور تو مالی تو نہ झगड़ा हो गया मौली जी तो आड़े कर फैसला कराना साबसला फरमा जेड़े महबूबा तैन फैसला बना ना मन ना अपने झगड़े पक्के बेमान नहीं ایمان والا تو ہی جگڑا ہوے تو فیصلہ تیرا فیصلہ کیتا ہے اللہ یار رسول اللہ یار رسول توجہ فرما اللہ لا دیا بندہ مرد پہ کرنا منافک کا کام نبی دے فیصلے تو نسنا منافق دی نشانی دے قانون دے نو پسند نہیں کرے گا مومن دی نشانی ہے مدنی آخا دے قانون تے اپنی جان دوار چھنے گا جدو جھگڑا ہو گیا ہے جھڑا ہو گیا کلمے پڑھ والے د ایک یہودی دے نال یہودی اور سڑے سچا سی حق کو دے دی گل سی کلمے پڑھن والا جھوٹا سی او کھچدا سی یہودی والے فیصلہ اودے کول کرائیے میں پیسے لا دیاں گا دو نمبر فیصلہ ہو جاوے گا جیڑا سی یہودی اونوں پتہ سی محمد سچا نبی ہے انہیں فیصلہ سچائی کرنا ہے میرے حق دیا پہ گل ہے کیونکہ حق میرے والے یہودی کھچ کے گیا نبی پاگ دلور سرکار نے جب مقدمہ سن کے فیصلہ فرما دیتا دے حق دے اندر ہوں جڑا کل میں پڑھ والا سی اندروں مرن لگ پیا بنیا کی ہے یہودی کی بانہ کھچی آدھا آ چلنے عمر بن خطاب کو فیصلہ کرا لے اچھا بہو فڑیا تو لے گیا عمر دا دروازہ کھڑکایا حضرت عمر باہر آئے کلمے پڑن والا آدھا فیصلہ کر یہ آ سن لے تیرے نبی لو فیصلہ کر حضرت عمر اندر گئے تلوار لے آدی سر لا کے کلمے پڑنے والے کملی والے قبول نہیں امریکی تلوار گل سمجھ لگی ماریا کن بولو صحیح سی ہے کسی دے کلمے پڑھنے والا پڑھنے فیصلہ سچا مر او خالی عمر دا نہیں سی اور او سل جلال دا بھی فیصلہ سی ما سی عمر بن خطاب نے سر لا دیا کلمے پڑھن والے دے نال دے <سؤال> منافق جڑے سن نسے کملی والے دی بارگاہ دے اندر سونیا تیرے عمر نے ਸਾڈا قتل کر دتا ہے بدلہ لے کے بے کملی والے سرکار خاموش رہ رب بول پیو اللہ فرمایا پوری آیات اتار دیتی خرد قربان جاوا قرآن کھول کے ویک اللہ فرما فلا ہتا ہکے کفی نما یام ہر جما کدیتا تسلیم اللہ نے فیصلہ کیتا میرے محبوبہ عمر نے مسلمان نہیں ہوں مارے آئے کافر بھائی مان لوں مارے آئی اس مرتدنوں مارے آئی جنہوں فیصلہ تیرا قبول نہیں او میرے کاغدائج مومن ہو سکتا ہی نہیں فیصلہ تو کیتی بیٹھائیں اور کور جاندہ جل سمجھئے مسلمانہ جیسے واسطے اللہ آنگے شرط لا دیتی ہے है, फैसला में ते दिल नहीं होना चाहिए हो फैसला तेरा ते दिल सौड़ा की यार नहीं करना चाहिए तो भाई महान हो गया गल समझ इसे वास्ते اللہ فرماں دا ثم لا یجدو فی انفسهم حرج مما قضیت ويسلمون تسلیما فیصلہ سن کے سن جھکا لے دل خوش ہو جان جے میں مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ دا دور خلافت سی ایک بندہ चोर चोरी की फैसला हाथ कट दो हथ कटा के लगा हाथ चलाई आए अगों हजरत मौला ली मिल गए वेख्या हथ भी कटाई आए खुशियां भी मनाई आ مولا علی فرما لگے بیلیا خیر تے خوش ہو کے لگا نالے ہاتھ کٹائی آنا آدر سونے آؤں چوری کیتی مجرم ضرور پر خوشی اس گل کی ہے نبی شریعت میرے تے جاری ہو گئی ہے حکم ت تے میرے تے کملی والے کا جاری ہو گیا میرے مولا مشکل کشال نے فرمایا بے لیا ہاتھ مینو فڑا انہیں ہاتھ پھڑیا دے نال لایا لا کے جناب اتے کپڑا چپایا جب کپڑا ہٹایا واپس لا چاہ فرمایا جی تے کملی والے دے حکم تے خوش تے راضی ہو جائے اصا ہاتھ تینوں واپس پھیر دے اور سمجھ لگی نے خدا دی قسم کر کے عراق مکایا ایک حکم نہیں حکم نہیں منیا کافر آخیا اس آخیا میں نہیں رن دینا میرے پجا ہزار فوجی قتل ہو جان جو مردی ہو گیا میں حکم نہیں اور گل غور سمجھی کافر دا حکم زور والا کہ مستفا دا حکم زور والا کافر آد لاکھ میری تاریف میرا حکم نہیں من لے تگڑا ہو جا میں تینوں بمبا دی سوگا دیا گا میں پوچھنا جس آکا نامدار دا حکم تے تننا فرد ہے اس حکم دی مخالفت امتی کی کھڑا ہوی کافر اپنے حکم نہ نو بم دیتی کھڑا تمہیں مستفا رحمت دین گے. حضور دے ہزور کے حکم نو رولی نا چرولی کھڑا پھر آخے گا بنا نبی منا نہیں میرے آقا اس بندے سے راضی ہو گے جس مستفا کریم دے حکم تو جانا بھی ایک مثال چال لگا ایک لاکھ چوی ہزار پیغمبر نے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسی روح اللہ تک کسے نبی پیغمبر دا حکم بنی اپنے رسول دا چڑھ دئیے ابھی مسلمان رہ سکنے ہیں ویلفے سمجھا حضرت آدم تو لے کے اگرہ تے عیسی روح تک ایسی حکمیں کسے نبی دے حکم نو منیے اپنے کملی والے دے حکم نو چھڑ دئیے اسی مسلمان رہ سک دے اچھا نبیان دے حکم تے چلیں تو مسلمان نہیں رہ سکنا ہے کافران دے حکم تے ترونجہ سال تو چل رہے ہیں حالے مسلمان کھلوتا ہے وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میرے آقا و دین لے کے آئے بج گئی جس کے آ سبھی مشیل بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شم وہ لے کر آیا ہمارا نبی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 مدینے آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نال سلام دعا ہوئی آپ سرکار نے انہوں بٹھایا عزت کی تھی بے مسلمان ہونایا بڑی آب دے نال شان و شوکت بڑے بڑے لباس کپڑے سواریاں خادم نوکر آخر گورنر سے علاقے کا کافروں کا حضرت عمر بن خطاب ادھر تیری فقیری کھڑی ہوتی تھی ادھر کی لگے ان آکڑوں دا نمائشوں دا اے سیدھے سادے کپڑے چاپ سرکار نے انہوں بٹھایا حضرت عمر حج واسطے جا رہا رہے سنوس آخیا جی میں بھی حج کرنا حج کرنا تر گیا گل سمجھ حج کردا جدو تواف کر رہا سا جبلا طواف دوران ایک بندے دے غریب بندے دی چادر غریب بندے دا پیر آ گیا جبلے دی چادر کے اوپر طواف دوران پیر آ گیا چادر پہ. پیر بند گیا کھول اس تھپڑ مارے یعنی اگو تھپڑ کٹ مارے جبلے جب تھپڑ مارا غریب حضرت عمر بن خطاب دی بارگاہ فیصلہ لیا آخیا سرکار میں جان کے پیر نہیں دباف دوران دی چادر آ گیا اس میں تھپڑ مار حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جبلا منہ اگے کر واپس تھپڑ مارے گا اور ساخیا عمر میں گورنر ہوں ایک علاقے پر مورنر ہوا تو اتے ہی ہوے گا, گا جب کفرش ہے جدو مدنی پاکل آ گیا جیویں غریب دا حق ہے تیرا ہو گیا تھپڑ کھا پی کہ مینو مہلت دیتی جائے ایک رات دے سو بدلا دیا راتو رات نسیا مرتد ہو کے بئیمان جا ٹکریا کیسر دیکھ کیسر بادشاہ آپ بھی کفرت مریا اس بائیمان بھی کفرت ماریا جہنم ہمیشہ دی لے گیا سمجھی کھڑا سی میں ہو آدم دور آدم دے میرے آقا دا دین خدا نہیں آدم کو برابر دے سارے برابر دے قانون دے سارے, دے دے دے دے سارے واسطے برابر ہی ہونا ہے اس واسطے جدوں چوری کی نبی پاک سرکار نے فیصلہ سنا کٹن کا کسے بند آن کے سفارش کی تھی آقا نے فرمایا نبی کی بیٹی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا ایس قانون تو ایس قانون تو کمب دے نہیں قانون نو گوارا نہیں جڑا غریب امیر نو برابر کرتا ہے جڑا آخد اسمان گنی بلال حبشیے جے غریبے تے او امیر حق دونوں کے برابر دزت ادو بدے گی جدو عمل نیک ہو گے اللہ دی بارگاہ وچنہ اکراما کم عند اللہ اتقاكم اللہ فرماوندا ہے جڑا بہت پرہیزگار ہوئے گا رب دے نزدیک چوکھی عزت اودی ہوے گی دولت نال نہیں رب دی بارگاہ وچ جڑا کڈا لگا جے جڑا کڈا مولا نے لا کے رکھے او نال نہیں تولدا جو سونے چاندی ਨਾਲ نل نل تولدا بوت نیک عملہ ਨਾਲ تولدا جے جدی عمل نیک ہون گے جن نے ودن گے انہی مولا دی بارگاہ وچ قریب اوے گا واویں او کس قوم برادری دئی نہ ایتھے برادری نہ ایتھے رنگ نہ ایتھے راغن نہ ایتھے نسل نہ ایتھے کڈ کاٹ کوئی فرق میرے کملی والے سرکار اس طرح دے نہیں رکھے ہیں اس طرح دے فرق حضور نے سارے مٹا دتے وی آئی پی دا چکر میرے آقا نہیں رکھا لانت پہ یہ سیٹ وی آئی پیسہ ہے. ہے؟ خرق خرق دو دو خرق خرق ایک عمل تولنا ایک پیسہ تو دین دو دو پیسے نو میار نہیں بنایا کیوں پیسہ کمینیا کول چوکھا ہوں قسم خدا بھی کر کے آنا جنہ کوئی بندہ ایمان دین تائم گا پیسہ دولت گھٹ گا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ اپنی دنیا نڑ پیار کرتا ہے وہ اپنی آخرت نو نقصان پہنچا ہے جہا اپنی آخرت پیار ہے وہ اپنی دنیا نو نقصان پہنچا ہے تو میرے آقا نے فرمایا تو سنوں پسند کری ہمیشہ رہن والی گل سمجھا کیونکہ دنیا تے آخرت دو میں نے سوکنا ویلیا ایک سوکن نال پیار کرے گا دوسری کٹنا پینے مشرق مغرب مشرے کو مغرب مشرق, مشرق, مشرق آے پاسے منہ کرے گا مغرب والے پاسے کانڈ ہو جائے گا مگر والے پاسے کنڈ کرے گا مشرق آے پاسے منہ ہو جائے گا یہ ضرور فرق رکھنا پڑنا اسی طرح دنیا آخرت جیڑا بندہ اپنی دنیا جنہ پیار کرے گا آخرت رو نقصان اے نہیں کیا کہ میں دین بھی پورا رکھا تو دنیا بھی میرے کو بتھیری ہوے یہ ہو سکتا پھر ہوں اکل مند حضور نے فرمایا تسا سیانے بنیات ہمیشہ رہنے والی ہے دنیا ختم ہونے والی ہے تسا پسند ہمیشہ کری ن دے پچھے نہ پیا کٹھی کر بھی تر جائے گا فائدہ کیٹھا کر جڑی ہمیشہ رہنے والی وہ پیچھے پاؤ معاذ راضی اللہ دلی گزرے نے آپ فرما نے آپ تو پچھیا گیا یار دس ساری روح زمین ہوتی سونے کی تے جنت ایک کلی ککھا دی تو اینا دو ایچو کیڑی شاہ پسند کرنی سی فرمایا بایتے ہو جنت علی کلی کلی پسند کرانگا سونا سونے دی دنیا ہوے اے میرے ہتھوں کھو سے جانی ہیں جیریو کلی ککھا دی ہے روے گی تہمیشہ میرے پورج بے پیچھانے لوگ اصافانی دے پچھے پینے اور باقی دے پچھے رہے تو خدا دے بندے میرے کملی والے سرکار کا ملاد شرط مستفا ورنہ امریکہ والا ملاد قبول ہوتا برطانیہ والا ملاد قبول ہوتا پتا یہاں کا آڈر ساڈے پہ چلتے ہیں حکم سڈے پر چلتے میں دے پکائی آابے دارے اپنے نبی لگتا ہے اور نبی پاک سرکار دا ملاد منابے دار بھی کملی والے دا بڑ جاوے پھر ملاد انو کچھ دے گا بڑا کچھ دے گا پھر ملاد بڑا کچھ دے گا یہاں شرطان تو خالی ملاد کوئی ملاد نہیں جی ڈرامے جی قسم خدا گل سمجھ آئی نہیں پھر کملی والے کا ملاد دا <تصفح> اے یہ باہر سنا رہا کہ اپنے بلیاں کا حق جا بنتا بے ہم دا خیال رکھنا ہے باقی نو زیادہ فقیر نے تو اے ساریا شرط سنا دیتی ہیں دعا کرو اللہ حضور دس گرو بھائی میرے کو نہیں پیکیا پیا میں پترو میں ساری رات جاگ کے میں ربوں ہی حیران ہو گیا بھی کہ میرا گلا کہ میں چل پیا کل پھر میں آر والے جانا پھر سفر میرے حکیم اللہ دے ذکر اور اس دے حکم نال پر. اس حرمتی بیان نہیں ہوم ہو. دن اتر گزب اترا یا اترنا ہے قرآن دی بے ادبی دی وجہ سے اترنا گلیاں تھان گلیا بازار قرآن رول کئی ایمان قران پورا برسیدا ہوں نے نو توڑیا پا کے آ گی نہر پلیت پچھرے والی جارے لاہور دا گند جانا جروڑ دیں جدو نر بند دی پھر گندا پانی ٹٹی پشا بھی رہ جاتے پاک باللہ من وزن نالے، بے جاندے دے تے قرآن پاک اس بلا رپیے کی پوری سمجھ روپیہ ٹٹی دگا ہو چاونا پے ساڈا باؤ چک لائے گا رب دران ویخ کے لنگ جا یا سٹ دینا اخبارات لکھا ان اخبار ویچن والا کنجر نہ شرم آ جڑے اخبار چھاپ گئے اللہ دے قرآن کی تعلق کنجر خانے ایک پاس, ایک پاس اللہ کا قرآن ایمان جو جی نہ ہی قرآن نہ مراد لکھو جدو قرآن تعلق جو کوئی نہیں تے قرآن کاہتے لکھنا ڈرامہ کی رچا اس اگوں خرید والے کا وہ کال ہے یہ نہ بازی اتنے بیٹھی وہ جناب جاٹھی خبر ہے پڑھ لینا مزا لے جی قرآن پڑھنا پڑھ کے اخبار قرآن یہو جی لانت پی گئی اس قوم تہد بننا ہی نہیں رہ گیا قسم کی کر سکنا سلیل قوم مسلمانہ میں کدی نہیں تیرہ سال تیرہ سدیا سڈے بزرگ نسیحت سان فرمائی ہر مسجد کے قسم کر جانا یہ سوکھی جنت جنت بھی اس ویل بازار چل رہی ہے جہنم چل جہنمی وغیرہ چلے لگ ٹپدا جی تصا سونے دے نام کے کاغذ چے نا اس دا درجہ بیان نہیں ہو سکتا اس کا درجہ بیان تو باہر اس نام پاک کی تازیم کئی اللہ دے ولی بن گئے میرا اس موضوع سے پورا خطاب بھی یہ تازیم ہے نام خدا اسان حضرت صاحب دی کی تلکیم یہ مہم چلائیے قرآن محل تیار ہونا چاہیے جتے بوسی کا قرآن حکیم عزت آبرو رکھے گا پرانے مجید دریاو ادھر روڑنا جائز نہیں حرام اخیر ہوتی ہے جا کے پیڑیاں دریاو چہر نکلیاں نہرے نکلے سویا نکلے کال جا کے پیڑیاں حکیم دورے زمانے بھارت جوڑتے رہیت کے بارے حکمے اس دفن کیا جائے جی امبیال ہے منسلام دفن کیا جائے ہوں سمجھ لگی جگہ رکھو رکھ کے اتوں مٹی نہ پاؤ اتو سلیپا رکھ کے جی میں بیاہ دفن کری اس طرح انہوں نے دفن کرو قرآن اسکیم اصل اس سلسلے دے اندر قرآن محل سلطان کے فقیر دا جتے یعنی غریب خانہ ہے اندال ہی قرآن محل واسطے ایک بیلی نے دو مرلے مرل تھانتی ایک نے پھر دو مرلے مرل تھانتی ओ हो गई है चार मरले सा मनसूबा अस उस दिये खुदाई करिए खुदाई करके तय खाना बना देती चार दीवार हो वे। फिर उ कमरा तैयार करिए उस छत के हर पास होते दरवाजे लग जा अल्लाह की मेहरबानी दरवेश ऐसे अल्लाह तला ने अताप फरमाए ने साडे बजुर्गों की मेहरबानी साजगान ने चिष्ट दस मेरे शेख ने اللہ دے نام دی عزت آن کے ایسے زمانے سمجھا دی قسم خدا دی میرے شیخ نے میرے مولا کریم دے نام کا احترام زمانے سکھا دا کہ شہر علی پور شریف ضلع مظفر دعوت اسلامی دے بےلی لگے یار سانو پتہ نہیں سی اللہ کا نام دی عزت کی ہے تو سانزت خدا اس میں خدا سکھا برکت سارے درویش ایک درویش وسیم صاحب محمد وسیم صاحب ہی مہربانی کوئی ہے نا بھئی اللہ دے بندے بال بچڑدار بندے جے کوئی کام ہی کر لو تو آتے ہیں واڈا کام ہی کون یہ تھوڑا کام ہے بھی اللہ سونے کے قرآن معفو کر اس واسطے قرآن محل واسطے لا کروڑا مسجد بناؤن مسجد آلا شان اے سواب ایس محل کا جی جا دے واسطے تو تیار کرو گے بسم اللہ بسملہ ڈاکٹر رمضان صاحب اور اللہ کی دتی توق سو روپیہ دتا نے کسان دوستان نے باقی کسے پانچ سو جنہاں بھی ہو سکتا میں شرطیا تو آنو کہہ رہا میں مسجد آ ویک لو مسجد اپنی کھین سادی ہے لٹرین بھی ادیت کونی اڑیاں میں اے دے واسطے تو آڈے کو اعلان نہیں کیتا میں ٹھیک ہے مسجد سادھی جڑی اللہ نو پسند ہوں دی لیکن او دے واسطے میں تو انو آنا پیا کمالا جنا کمانا جے اے دے نار داجر و ثواب تو انو کو نہیں لبنا رابط ہونا دے قرآن نو محفوظ کرانگے انشاءاللہ والعزیز اللہ سونا سادھے تو مہربان ہوئے گا اور سادھی کبرہ شر جڑیے وہ روشن ہو جا دے گی ہاں جی جنہیں بھی اتنے تھلے ادھر ادھر بیلی بیٹھے جی سارے پڑ کے جناب ادھر رکھو سونا توجہ اگوں تو لو تو تو تو اگو درویشان دا کام میں پہ لے جانگے جا کے یہاں محفوظ کر گے جس کے مسجد دے اندر قرآن مجید ہوساج میں حیران ہونا ہے جی ایڈے زیا مسجد مسجد والے کی کرتے ہیں قرآن پاک پرانے ہو جان بوسیدا ہو جان ہے جی وہ چوک کے توڑیا پا کے ایویں سٹ دین گے پکسے ٹی وی کا احترام ہے رب د قرآن کی ترلیل ہو رہی ٹی وی کا احترام قسم خدا چکلا جا مرا چکلا چکلا بنیا کڑا جے خدا جنہیں گھر گھر چکلا بنا دجرے چکن رکھانے او وہی وہ اٹھ اٹھ ہزار ٹی وی ٹرالی لے آ روزانہ سفائی ہوتی ساری دھی بھنوں کی پوجا پاٹ کرتی رب سونے دے جناب غلاف بھی لے کے قرآن بغیر خلاف نہ رکھیا کرو اپنے کپڑے پائی پھر دے جے رب کے قرآن بغیر کپڑے تو رکی واسطے کپڑے لے کے خدا دی قسم میرے اما جی فرما نے اصا کوئی کام ہونا مشکل آنی منت سکھ لینی یار مسلا ساری مشکل حل ہو جائے قرآن نو کپڑا چڑھاوا دس دس بھی گلاف دے سن قرآن مجید دے. آج ایک ہی کونی بسم اللہ نہیں رہے سیدنا محمد سدکا مدینے تاجدار دا. یار قرآن ددکے سانو سچا مسلمان دا. دشمنان نے اسلام نو تباہ کر سانو پناہ اپنی رحمت دی فرما مسلمان مار اور اپنے نیک رلا دے صلاح اللہ علیہ سلیکا یا حبی بل سب پڑیے صلاح یا رسول لسل ملیکا یا حبیب اللہ سپڑی پنیا میرا والے سال آسائب گری نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دربار جاؤ رحمت پا خدا خدایا میرا باغ سکا کر خر آ بوٹا سمید ندی دے میں بڑے آل چلا تو شق میرے دال تشق میرے دا میرا روشن ہو بے دل دی بی روشن زم نل دے دیس نائی جاوے بچمی نچ اسک مارا وہ رومن کم ان ملتے رو بلو بچھڑے بل او رومن ال جنا تنا سمال کم انہیں ملتے رو مل بچھڑے رو مل وہ رومن رو من کے اندر صبر نہیں رچد سورج میل نہ لگ سکی رو نا کرد پردہ پو سی اور سکی کریا محمد پردہ پو اسی اگ دی آس کھیٹلے ہو یارا دل بر وانگ بلوچ بے ازرے سائی لد جو مل او ہو سوچا وہ بے ازرے سائی لدی کوئی بھول گئیوں نے اصو چاؤں او بی لدی جام بھول گئیوں نی او چاؤں وہ اسکام مسکان تے دریا کے رکھے جولی پا وہ انگار محمد کون بچا کے رکھے جھولی پا او انگار موہم مد وہ بچا رکھیں اوہ درد مندا دے او سکھن موہم مد بین گوائی اوہ حال پلڑے فل بد ہوئے ابے با مال درد مندانے لوڑ تبی با درد لوڑ تبی ب کم سارے وچ دردان درد مندانوے مولا ملد نہیں ملدہ دردان کالی ہے کوال نہ بول سویرے نہ بول گمی بولی نا واس تیر اے نواس میرے لکھ لکھ ائے پے ترا بولو جواب نہ سبحان اللہ سبحان ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے میرے مول مدنی سرکار نے فرمایا فرمایا ان اللہ تا لا یغرسو فی حاد دین غرزن یستاملو ہم فی طاعت ہی میرے کملی والے فرمایا رب سونا اس دین دے اندر اے ہو جا دے گا اپنی دی فرما برداری ویچی استعمال فرما تینوں پتا سد کے جا رب لا چھوڑ دے ان کو کوئی پٹ سک خدا کی قسم کر کے آنا جدو میں یہ حدیث پاک پڑی اپنے ماجہ شریف کی منتو یقین ہویا سڈے مدنی سرکار کا دین کبھی مکن نہیں لگا जिन्ह ने पौधे जिन्ह के रब ला छोड़ने उन्होंने पट्ट वाला पटीच सकद मेरे मदनी सरकार दे पौधे लाए पटीच नहीं सकते یاد رکھنا دیل تو دشمن دیمے بڑے دشمن پیدا ہے ہوں رہن گے مگر انہ کے بلیا کے دی اثر نہیں پی سکتا کیونکہ پیر سیال تاجدار گولرا ورگے درخت سمت کے چان بنتے جنہوں چان کرے سونے ہونا کھاڑ سکتا ہے خدا, خدا بندہ فرما مدنی سرکار دے فرمانے دے گا جہاں محد اپنے دین فرما پرداری جی استعمال فرماوے گا او سلسلہ رب نے ولییا فقیران کا جوڑیا اللہ دے پودے لائے کسی آم نہیں لائے رب واہدا اولا شری کمولا بنا کے ٹور چھڈنا وے لکھ دشمن لگے رب تیار کرنا چاہے کون انہوں مکا سکتا ہے رب واہدا او شریک مولا نے سدکے جاوا یہاں فقی خاطری تے دنیا قسم کسم وہد شریک مولا جی میں مثال دینا دے در ویخ میں مثال تین مسلے دمجھا خاطر جدو کسائی کسائی گوشت کرتا ہے گوشت کرتا ہے انہوں مقصد گوشت بندیاں بندے ویچنا ہے مگر جڑے کتے بلے ہوندے ہوں وہ کتے بلے بھی کھا لے نے کوئی چھچڑا لے جا ہے کوئی جناب پاوے کھچ کے لا ہے کوئی آندرا کھچی پھر ہے مگر اصل کسائی گوشت کتوں واسطے نہیں کرتا اس بندے کر چلو کتنی کھا لو کم ان بھی بن جاندے رب دنیا کسی ہوئی بنائی رب بابا فری ورگ واسطے بنائیے خدا دے بندے اور یاد رکھ ولی دو قسم کے نے ایک ولی بلی وہ ہوں جڑے دنیا مجاہدہ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں مقام حاصل ہوج ایسے ہوں نے جنہ دیا روحان رب سونے نے اپنے لی پہلو ہی چن لیا ہوئے آخم ولی مادر داد ولی آخیا جا سد کے جا رب سونا خاص اپنے ہوں سونا قرآن حدرت موسال سلام کی فادر فرمایا وسطن دے نفسی فرمایا ہے کلیم میں تینوں اپنی ذات لی بنایا میں تینوں اپنے بنایا سدکے جنہاں نو رب سونا اپنے لئی بنا خدا کے بندے مادرا دے ولی آدمی نہیں قرآن حکیم انہاں نو آکھیا گیا مخلا مخلصین لام دی زبر دے نال اے او بندے نے جنہاں نو رابٹ سونا اچ خالص کر کے چون لیندا وے محنت تو بغیر ہی پہلو ہی چون لیندا انہاں نو او مادر ذات ولی جمدے نے جنہاں دے اندر حضرت خواجہ اویس کرنی ورگے سان مجھ پال دے کول جدو حرم بن حیان گئے نے نام سنیا اسی وہ اس کا کوئی فقیرت پھر ہے حرم بن حیان ہیاان کریات کنارے جا کے ملے سلام کی سلام بن حیان, حیان, حیان حیران ہوئے پہلی ملاقات میں کبھی ویخیا نہیں نہ کس دے کول سن کے پر میرا نام کس ہوئے فرمایا نام روحان کے جہان یاد رکھ آیا توجہ نے فرمائی آجان اللہ ہے میں ادو داد رکھا ہوا سی جدوں کا اللہ نے فرمایا سلا سوبے رب کو میں اس الست والے یاد کیا بھول گیا میں وہ اسلطان بہو فرما الف ال دل میرے وہ سا جگ بلا دی وتن سدگا بہی ہوئی ہے بطن دی سدگل بہ جڑی ایک پل آرام نہ د کہ پے اس رن دنیا جڑی حق دار را مرد ہو پر آشق مول آشق مل قبول نہ بہو اتنا ز روزار ہے